بسم الله الرحمن والسلام على سيدنا محمد يا ايها المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصفراد والسلام عليك يا رسول الله واهنا ان كما اصحابك يا حبيب الله اصفراد والسلام عليك يا نبي الله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 حبیب فلح محمد وبارک و و وسلم اسلامی سال ہے سن چودہ سو اڑتیس فورٹین ہنڈریڈ تھرٹی ایٹ الحمد للہ ہجری اور رمضان المبارک کی دسویں مبارک شب ہے اور یہ تاریخ پاکستان کے مطابق ہے اور وقت ہمارے یہاں تراویح کے بعد کا ہوا ہے اشاخان رسول نماز تراوی سے فارغ ہو کر اب دیگر امور میں مصروف ہیں اور مدنی چینل نے الحمد للہ وجل رمضان المبارکین مبارک گھڑیوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے علم دین کی بہت ہی زبردست محفل مدنی مذاکرے کا اہتمام آپ کو دکھلانے کا کیا ہوا ہے اور رمضان کی مبارک گھڑیاں ہوں اور ان میں علم دین کی برکتیں ملا لی جائیں تو برکتوں پر برکتیں ہیں دنیا کے دیگر خطوں میں دیگر تاریخیں اور دیگر اوقات ہو سکتے ہیں رمضان کی مبارک برکتوں اور ساتھوں والی مبارک رحمتوں والی ساعتوں اور اوقات کو علم دین کی چاشنی سے میٹھا میٹھا کر لیجئے آخرت کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شامل ہو جائیے استقبال مدنی مذاکرے کے سلسلے میں بھی کچھ موضوعات سے کچھ مدنی پھول آپ کی خدمتیں پیش کیے جاتے ہیں آج کا مدنی پھول اس سے پہلے کہ میں آپ کو بیان کروں آپ کو کچھ اقتباس سننا ہوگا ٹھیک ہے غور سے سنیے گا کیونکہ اس میں دماغی ایکسرسائز بہت ہے دماغی ایکسرسائز ہوگی تو دماغ لڑائیں گے تو سمجھ میں آئے گا ورنہ شاید چلے دیکھتے ہیں. تو پیش کرتا ہوں میں دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے یہ جملہ دوبارہ دہراتا ہوں دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ عہد حاضر کی سائنس خود فالسیفیکیشن کے اصول سے بہت آگے کھڑی ہے او تو سٹائن کی فزکس نے ہی ٹائم اور اسپیس کے دھاگے دریافت کر کے کائنات کی مادی شکل کو کسی خواب کی طرح عجیب و غریب بنا دیا یہ بھی بھلا کوئی بات ہے کہ ٹائم بھی کسی لچکدار دھاگے کی طرح اسپیس کے ساتھ بھنا ہوا ہے اور ہم جب چاہیں کہیں سے توانائی کا بندوست کر کے ان دھاگوں کو سکیر بھی سکتے ہیں پھیلا بھی سکتے ہیں ایک اور اکتباس سنیے یہ جو اقتباس ہے یہ ایسے مضمون سے تعلق رکھتا ہے کہ جو مذہب کے موضوع پر لکھا گیا ہے کاپن ہیگن انٹرپریٹیشن نے یہ کہا کہ ریالٹی سپر پوزیشن پر ہے اور ہم دو ایک پاتے ہیں وہ فقط لامت نہیں امکانات میں سے ایک ہے ہم یونیفیکیشن کو کولیپس کر دیتے ہیں بطور ناظر اور یہ ساری کائنات ہم نے دراصل کولیپس کر رکھی ہے وغیرہ وغیرہ شہر کی تعریف ممکن نہیں اور رفتار فاصلہ وقت یہ سب فقط دھوکے حقیقت کی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں یہ جو میں ساری آپ کو باتیں بتا رہا ہوں پڑھ کر سنا رہا ہوں کچھ سمجھ میں آئی امیدیں گے سر پہ سے گزر گئی ہوگی 99% نائن امید یہی ہے تو آج کا جو موضوع ہے نا اس میں اس کے لیے یہ گویا کہ ایک, ایک ایکسرسائز کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ جو مضمون ہے اس مندرجات اس کے صحیح ہیں غلط ہیں یہ ہمارا بحث کرنا موضوع نہیں ہے ہم اس پر ابھی نہیں جا رہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اور ہر موضوع, موضوع مضمون کا ہر ایسے کا کوئی ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر کوئی چیز سائنس دانوں کے لیے لکھی جائے عام آدمی کے لیے نہیں لکھی جائے تو وہ سائنس دانوں کی ہی سمجھ میں آئے گی سرجنس کے لیے کچھ لکھی جائے کوئی بہت بڑی انجینئرز ہوں کے لیے لکھی جائے تو ہم عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی ہمارے سر پہ سے گزر جائے گی اور کوئی بہت ہی زیادہ پیچیدہ فلسفی کی بحث ہو تو ہم اگر اسے سنیں تو ہمارے سر پہ سے گزر جائے گی ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گا یونیورسٹی آف کراچی میں ایک ایجوکیشن کے سلسلے میں ورکشاپ ہو رہی تھی ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ تھے انہوں نے ایک وہ آئے کھچا کچ خچ بھرا ہوا تھا بہت سارے لوگ تھے انہوں نے ایک چاک اٹھائی ایک لفظ لکھنا شروع کیا بڑا سا عجیب و غریب پیچیدہ انتہائی خطرناک قسم کے تلفظ اور مشتمل یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ دیا بڑا لمبا چوڑا لفظ ایک ہی لفظ اور کہا کہ اس کو پڑھیے اب اس میں جو ظاہرے کے لوگ تھے وہ بھی کافی کوالیفائڈ تھے اور جو یعنی ہر شخص دنیاوی لحاظ سے اچھا خاص و تعلیم ہی تھا اب وہ جو لفظ دیکھا نا سب کو سام سن گیا اب اس کو پڑھے کون اتنا بڑا حال شاید سینکڑوں لوگ تین یا چار ہاتھ اٹھے ہوں گے تو ایک دو سے پوچھا غلط پڑھنا آیا نہیں اچھا جب سناٹا چھایا رہا ڈسٹر اٹھایا بتا دیا اور اس کے بعد لکھا سی اے چھ ایڈ واٹس یہ کیا ہے کے -E. سارے پریشان ہی کیا ہے کوئی بھی نہیں جباب دے رہا تو کہا بھائی ہے کیا کیا لکھا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح لیکن خیر چلے جب سب کو ہی سانپ سنگہ رہا تو انہوں نے بتایا بھائی سیدھی سی بات ہے کیک لکھا ہوا ہے کیک تو ہے یہ تو آپ سارے پریشان تو پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھیے میں نے جو پہلا لفظ لکھا جو اتنا مشکل تھا مشکل تھا تو مشکل لفظ جب آپ کو دکھا اور مجھے پتہ تھا یہ کسی کو بھی شاید, شاید ہی کسی کو یہ لفظ آئے اور جب سب سے پہلے میں نے آپ کو اس سے متعارف کروایا اور اس کے بعد چونکہ آپ کو نہیں آیا اور میں نے اتنا آسان جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے سی فور کیک میں نے یہ کیک لفظ لکھا اور کہا اب یہ بتاؤ تو سارے اس خوف کے تحت اس خوف کے اثر کے تحت جو ہے نا وہ یا اس کنفیوژن کے تحت سب جو ہے وہ گمسم ہو گئے اور وہ اتنا آسان لفظ بھی وہ بتا نہیں سکے سمجھا نہیں سکے تو وہ اصل میں بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جب کسی کو کچھ سمجھانا ہو اور یہی اسی اصول کے تحت میں نے یہ جو ایکسرسائز تھی یہ جو مطلب میں نے کی کہ اگر کوئی مشکل چیز ایک دم سامنے آ جائے گی تو جب میں نے یہ پڑھا ہوا تو آپ بھی حیران پریشان ہو کے دیکھنے لگے ہوں گے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے یہ کرنے کیا لگے ہیں یہ مطلب یہ کیا آل فال بکے جا رہے ہیں ان کو بالکل سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے یہ کیا پتنی کی؟ جائے وہ کون سی زبان بول رہے ہیں اردو بھی ہے یا نہیں یہ فارسی بھی نہیں لگ رہی تو یہ نیچرل ہے تو یہاں ابھی بتانے کا کیا مقصد ہے یہ معروضات پیش کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے اس کی مدعا یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں بالخصوص کہ جن کو تفہیم کے کام سے واسطہ پڑتا ہے چاہے یہ علماء کرام ہوں امام مسجد ہوں یا بحیثیت والد کوئی ایک عام شخص ہو کیونکہ اس کو بھی اپنی اولاد کو ایک بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کو ایک والدہ صاحبہ کو اپنی دختر نیک اختر کو یعنی بیٹی کو دختر نیک اختر بازوں کے لیے مشکل ہوگا اور ایک یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے لیے یہ آسان ہوگا بیٹی کا لفظ ہے وہ آسان ہوگا بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی تو ان کو اس تفہیم کا یہ مدنی پھول یہ اصول پیش نظر رکھنا چاہیے اور لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا چاہیے اور ورنہ اپنی عقل کے مطابق کلام کرے گا یعنی میں اگر اپنی عقل کے مطابق کلام کروں کسی بچے کے ساتھ تو جو پھر ظاہر ہے کہ بچہ حیران پریشان ہو جائے گا کہ ہم تو سوچ رہے ہوں گے ہم نے تو اس کو اتنی بات سمجھائی اس کی سمجھ میں نہیں آتا یہ تو بہت ہی نکما ہے ادھر ہمیں خبر نہیں ہے کہ اصل میں ہم کو سمجھانا نہیں آتا اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہیں کیا کہے جا تو شاید سب سے زیادہ کی جانے والی غلطی تفیم میں وہ بچوں سے مدنی منوں اور مدنی منیوں سے کیا جانے والا کلام ہے کہ عام طور پر والدین اور بڑے ایون اساتذہ بھی ان سے اپنی پچ پر بات کرتے ہیں اپنی فریکوینسی پر بات کرتے ہیں یعنی یا نیچے آنے کی شاید اگر کوشش کرتے بھی ہوں گے تو ایک حد تک آتے ہیں اور ان کی جو ذہنی سطح ہے اس پر جانا وہ چونکہ یا تو دشواری محسوس کرتے ہیں یا اس معاملے میں غافل ہوتے ہیں اور پھر وہ جب اپنے جس طرح مطلب اپنی جو کیفیات میں ہوتے ہیں اور وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ جو بچہ ہے وہ بے حیران پریشان لے جاتا ہے تو ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ یہ یاد کیجئے کہ جب آپ بچپن میں تھے جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو بعض باتیں بڑھوں کی عجیب عجیب لگتی تھیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی تو آج گویا کہ یہی قیاس کر لیجئے اور اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیے کہ آپ جو ہے نا بچوں کے حساب سے ان کی نفسیات کے مطابق کلام کر رہے ہیں یا نہیں ماشاء اللہ مرحباً اہلن اہلن مرحبا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ساتھ ہی ساتھ کہ جب مختلف عنوانات پر یعنی دیگر اسلامی بھائیوں سے گفتگو ہو تو اس وقت بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی تعلیم یعنی اب مثال کے طور پر مثال کے طور پر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہوں جن کی ظہری بشرے سے نہیں لگتا کہ انہوں نے مثال کے طور پر یعنی جدید جو تعلیم ہے اسے گزرے ہوں گے اور ان سے ہم کسی ایسی اجنبی زبان میں بات کرنا شروع کرنے لگے دوسری کسی دوسرے خطے کی ہو اب ہو سکتا ہے ہم یعنی ہمارا روپ تو وہ ڈل جائے گا وہ ہے نا تمہاری قشت زار پر اس سال تقاطر امتار ہوا کہ نہیں نہیں تمہاری کھیت پہ بارش ہوئی سیدھی سی بات ہی تھی اور اس کو ہم نے یہ کر دیا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ یہ پیچیدگی در پیچیدگی اور کنفیوژن در کنفیوژن کا باعث بنے گی یاد رکھیے عام طور پر پور تاثیر کلام آسان ترین کلام ہوتا ہے تو اگر ہم اپنی زبان میں اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عام فہم زبان میں اور ان جو سامنے والے کی نفسیات ہے اس کی جو ذہنی سطح ہے اس میں بات کرنے کا ملکہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی تو سارے والدینوں کو سارے بڑے بھائیوں کو ساری بڑی بہنوں کو ساری امیوں کو سارے ابوں کو یہ جو ہے ریکویسٹ ہے کہ اس مطلب صفت کی طرف اس اسکل کی طرف توجہ پھیریے اور مزید مدنی پھول اور چونکہ آج الحمد للہ دس رمضان المبارک بھی ہے اور بڑا ایونٹ ہوا تھا یہ الیکٹریکل مبلک جو ہے جس میں عام فہم زبان میں عام لوگوں کی ذہنی سطح پر ایک ایک الحمد الحمدللہ اتنی بڑی ماس کمیونیکیشن اتنے سارے ماسز کو لے کر اس طرح کے بیانیے پیش کیے کہ لوگوں کو الحمد ناصر دین کی بات سمجھ میں آئی انسپریشن لی تبدیل ہوئے عمل کیے الحمدللہ اسلام تک قبول کیے یہ جو میری مراد مدنی چینل سے ہے تو اس پر بھی ان اللہ تعالیٰ اس کو بھی سیلیبریٹ کریں گے جو ہے اور تنظیمی طریقہ کار کے مطابق رکن شورا موجود ہیں ان کی فراست سے بھی جو ہے وہ مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں عقل کے مطابق کلام مزاج کے مطابق کلام مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے کلام لوگوں کی عقلوں کی رعایت رکھتے ہوئے کلام اس کے متعلق آپ کیا مدنی پھول ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے آپ جو اپنے مشاہدات ہیں ایکسپوجر ہیں اس کے متعلق بھی بات کیجئے پھر مدنی چینل نے الحمدللہ اس معاملے کو بھی وہ لے کر چلا ہے اس کے متعلق بھی بات کیجئے آپ کی اپنے ایکسپیرئنسز بھی ہیں وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اور مزید تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس مائک ہے تو پھر تو الحمدللہ رب موضوع کا بہترین چناؤ ہے اور موقع کے اعتبار سے بھی بڑی پیاری ترکیب ہے اور مدنی چینل کے نو سال الحمد رب العالمین خیر سے مکمل ہوئے اور مدنی چینل کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے روز اول سے لے کر اب تک کے جو شب و روز ہیں اور اس کی کامرانیوں کا کامرانیوں کا جو یہ سفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بچے بچائے اس میں الحمدللہ رب العالمین ہمارے عقاء شیخ کامل شیخ طریقہ تعمیر ال سنت دامت برکاتم العالیہ کے اس مبارک فعل کا سب سے بڑا حصہ اللہ ہے امیر علیہ سنت دامت برکات العلیہ نے جو اقوام عوام ان کے مزاجوں کو ان کی نفسیات کو ان کی کیفیتوں کو ان کی حالتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس طرح سے ماشا اللہ اڈ وجل وہ جسے کہ دقیق مضامین وہ مشکل صورتیں بلکہ فکر کے وہ قوانین قائدے ضابطے کہ جو کتابوں ہی کی ملکوں اور انچا خاص آدمی جب پڑھے تو حب دل حب دل حب ہماری نہیں ہم تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نیک اور پاک بندے ما کو وہ ماشاءاللہ اللہ حکمت وہ فراست, وہ فراست اللہ تبارک رحمت سے قدر آسان و احسن الفاظ کا مجموعہ تا فرمایا آپ کا بیانیہ اتنا آسان اتنا سہل کہ ننا منہ مدنی منہ ہو یا ساٹھ سال کا ضعیف العمر بزرگ ہو ہر کوئی فیل کرے کہ یار یہ بات تو میرے لیے ہو رہی ہو رہی اتنا ماشا اللہ اقدوج الفاہم و جل فراست سے لبریز کلام حکمت سے معمور کلام اور الحمد رب العالمین مدنی چینل جب نہ تھا مثال دے دی رہا آپ کو بھی تو حضور امیر علیہ سنت دامت برکات الیہ کی اسی کیفیت ہی نے تو آج کے نوجوان کا دل اپنی طرف جی جی دی جی جی جی جی جی دیکھیے دیکھ دی ہم میں اور آپ تو مدنی چینل دیکھ کر مگر کیا چیز تھی کہ جو الحمدللہ رب العالمین ہم بھی کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ تھے ہم بھی بزنس کمیونٹی میں ہی انوالو لوگ تھے ہم بھی سوسائٹی کے وہی عام افراد تھے اور ایسا نہیں تھا کہ مطلب کہ حضور امیر علیہ سنت سے قبل یا کے دور میں کوئی اور تبلیغ دین کرنے والا نہیں تھا مگر کیا بات تھی حضور امیر علیہ سنت دعت برکاتون عالیہ میں کیا, کیا انداز تھا حضور امیر اللہ سنت کا کیا اٹریکشن تھا ایسا تو اس میں آپ کے اس عام الفاظ اہم ترین بات کو انتہائی آسان انداز سے سمجھانے کا جو ملکہ اللہ رب العالمین جل مجدحوں نے امیر اللہ سنت دامت برکات العالیہ کو عطا فرمایا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ماشا اور ماشاء اللہ وجل وہی چیز جو عالمی مدنی مرکز میں یا امیر علیہ سنت اپنے بیانات میں جو وہاں موجود حاضرین تھے انہیں الحمد للہ ربی العالمین کہہ رہے تھے فرما رہے تھے ارشاد ہو رہا تھا تو ہم لوگوں کے دل وہ موہتے رہے مولتے موہ لیتے رہے تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ الیکٹرانک مبلک آ گیا اور اللہ تعالیٰ ہمارے نگران شورا دامت برکاتوں نے اور آپ کے وہ مساہدین وہ اراکین شورا اور وہ ذمہ داران کے جنہوں نے ماشاء اللہ اجد وجل قبلا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی اس مبارک خواہش کو عملی جامع پہنایا اور عملی جامہ پہنا کر ماشاء اللہ آج اس کیفیت کا حامل کہ بلا تکلف یہ کہتے ہوئے الحمد مجھے کسی قسم کی چاٹ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت زیادہ تجربے کار اور وہ ہوں مگر جو بھی میری انقست ترین مشاہدات و تجربات و تجزیات ہیں الحمد رب العالمی لوگوں سے مل جول کا روزانہ کی بنیاد پر سالوں سے الحمد رب العالمین سفر و حضر کے جو معاملات ہم دیکھتے آ رہے ہیں اللہ رب العالمین عزوجل وجل نے جو دعوت اسلامی کو اور دعوت اسلامی کے اس چینل کو مقبولیت اتائی ہے اللہ مشرق اللہ و مغرب شمال و جنوب اللہ میں اللہ اس کی نظیر نہیں ہے اور اس میں سب سے بڑا کردار ہے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا وہی لوگوں کی نفسیات کے مطابق لوگوں کے مزاج کے مطابق ما شاء ما شاء ان کی کیفیتوں کو جان کر جو کلام کرنا نا, کہ نا ایسا لگتا ہے یہ صرف نبس پر ہاتھ ہے جسمانی طبیب ہوتا نا ایسے روحانی طبیب ہیں ماشاء اللہ اجدا وجل کہ بس اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ہمارے قصبے نوابشہ میں ہی ایک جی اسلامی بھائی ہیں اب تو ماشاءاللہ اللہ بہت موسٹ سینئر ہو گئے وہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علی کی صحبت کا اس وقت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اتنی وہ کیفیت نہیں تھی نا اٹھاسی ستاسی کی بات اچھا یعنی چھ سات سال ہی دعوت اسلامی ہو گئے تھے اور ان کے متعلق شہر میں مشہور خیر ہماری عمر تو چھوٹی تھی مگر اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ وہ اس قدر نقاب تھے اس قدر نقاب کے تنقید میں شرمندہ ہوتی تھی یعنی یہ کیفیت تھی اور وہ کسی سے سیٹ ہونا کسی سے مطلب خاطر میں نہ لانا پھر اللہ نے نوازا بھی تھا مال پیسہ بھی بہت ہوتا تھا ہر چیز ہے اپنی جگہ پر تو میں تو ہوائی جہاز خود کنڈیشن میں کہ بے مبالغہ نہیں کر رہا ہوں یقین مانے میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں واقعی اس کیفیت کے حامل وہ صاحب تھے مگر قربان جاؤں میرے آقا شیخ کامل دامت بار خاتون کے انداز کے آپ کی سادگی کے آپ کی عاجزی کے آپ کی مسکراہٹ کے اللہ, اللہ, اللہ اکبر قبیلہ اتفاقی حضور امیر علیہ سنت ان دنوں ہمارے شہر میں تشریف لائے تو اسلامی بھائی گھیر گھر کے انو انو انو انو ان کو انہوں نے ان کے الفاظ ہیں کہ میں واقعی تنقید کی تمام تب ترکیبوں کو سامنے رکھ کر حضور امیر علیہ سنت کی ذات تبدیل کر رہا تھا اور اتنے میرے ذہن میں وہ وسوسے تھے وہ ترکیبیں تھیں کہ بس ایسا نہیں ہو سکتا اور ویسا نہیں ہو سکتا اور ویسا نہیں ہو سکتا امیر علیہ سنت کی تھوڑی دیر کی وہ گفتگو اس نے سارے وسوسوں کی یوں کاٹ کی اللہ کہ اللہ آج وہ اور ان کے آبا یعنی ان کے بابا جان بھی ان کے دادا جان بھی اور ان کی نسلیں ان کا پورا خاندان سرکار امیر علیہ سنت سے مرید بھی ہے دعوت اسلامی والا بھی ہے ما مالی طور پر جسمانی طور پر جس طرح ماشاء و اجدل وہ خدمت کر سکتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے کرے اور وہ یہ ایک نہیں ہم دیکھیں مطلب جہاں جی جی جی جی جی جی جی طرف دیکھئے گلشن میں بہار باہر ہے ولہ یہ امیر دامت برکاتہ برکات کا یہی انداز جو آپ نے فرمایا نا آج ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا پاتا جی جی چھوٹا جی بھائی, بھائی, بھائی بڑے بھائی کی نہیں سمجھ پاتا بیٹی کی ماں نہیں سمجھ پا رہی ہے استاد جو ہے ہی سکھانے کے واسطے لیکچر دے دے اس کی طبیعت میں فیکچر آنا شروع ہو گیا ہے اس کا عجیب حالت خراب ہوئی ہے وہ نہیں سمجھا پا رہا ہے مگر قربان جاؤں ان کی صحبت میں بیٹھے اچھا جی خاصا آدمی نا بالکل وہ ہل سجاتا ہے اور اس کی طبیعت میں ایسا قرار ایسی شادمانی آ جاتی ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے واقعی حقیقی بات تو یہ ہے کہ جب بھی سمجھانے والا سمجھائے تو وہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کی طبیعت کو دیکھے اس کے مزاج کو سمجھے اس کی نفسیات کو سمجھے اس کی ترجیحات کو سمجھے اس کی ترقیبات کو سمجھے اس کی ترغیبات کو سمجھے تو اللہ تعالی کی رحمت سے ضرور کرم ہوتا ہے اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ मशारी دیتا, मशारी دیتا मशारी ہے تو جب سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے تو سمجھانے والے پر یہ پہلے لازم ہے سمجھانا کیسے چاہیے میرے ماشاء اللہ مرحبا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ اچھا ایک اور پھر پہلو یہ بھی دیکھا گیا ان چیزات مبارکہ میں جسے جس آپ کہہ رہے ہیں اور مدنی چینل کے تعلق سے بھی انہیں جب ڈائنامک سیٹ ہوئے بنیاد رکھنے والا جو مبادی یعنی جس نے بنیاد رکھی ہے تو ان کا انداز مبارک بھی یہ بھی دیکھا کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو ایسا الفاظ یا کلام کرتے پایا کہ جس پر خیال مطلب یہ انہیں ظاہر انہوں نے بھاگ لیا کہ یہ جس پچ پہ کلام کر رہے ہیں جس انداز سے یہ صاحب کلام کر رہے ہیں یہ عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا یا جو عام فہم ایک آدمی ہے اس کے لیے یہ جو مضمون ہے یہ مشکل ہو جائے گا یہ بات مشکل ہو جائے گی تو اسے یعنی اس پر بھی جو, نا ایم ایم جو ہے نا بر وقت تجربہ ہے کئی تجربات میرے سامنے بھی ہیں کہ انڈرسٹے کے دیکھیں دی ہم خود سیکھنے والے اور انشاءاللہ ان آل جب تک سیکھنے والے رہیں گے اللہ نے چاہیے اس بات کا تجربہ بھی ہے الحمدللہ اور جو مدنی مذاکرہ دیکھنے کے عادی اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ بھی و خوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضور امیر الحل سنت دامد برکات والیا کو جو مولا کریم جل مجدور نے ایک مبارک ح سطح فرمائیے نہ کہ ایک دم فرق لیتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے نا یہ اس کیفیت کا اس کو کسی اور کیفیت ہونا چاہیے ماشاء اللہ بر وقت آپ کے مبارک الفاظ بر وقت آپ کی ترکیب مدینہ مدینہ الحمدللہ للہ بالکل آپ نے درست فرمایا ایک دم اصلاح کی صدت فرماتے اور وہ واقعی دیکھنے والے کو فیل ہوتا ہے ہاں یار ہونا ایسے ہی چاہیے ہونا ایسے چاہیے ماشاء اللہ بالکل آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی یہی تو اس سے پھر یہ ہوا نا کہ جب ظاہرے کے بنیاد ایسی ڈھالی گئی تو پھر مبلغین نے بھی انہیں کے سٹائل کو کاپی کیا, دلوقتي, کیا تو پھر وہ اس نے بھی یہی مد نظر رکھنا دوسرا پھر اس بات میں اخلاص یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو جس کے دل میں درد ہے نا سمجھانے کا درد ہے تو اس کا وہ ظاہرے کے اپنی ترجیحات ہدف اسی اسی کو دیکھتے ہوئے مرتب کرے گا ورنہ مجھے یاد آ رہا ہے ماشاءاللہ یعنی جو ہمارے مفتی عبد النبی حمیدی صاحب ہیں ان سے ایک دفعہ, دفعہ, دفعہ دل دل کلام ہو رہا تھا تو یہ ایک دفعہ فرمانے لگے جب یہ ظاہر ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ میں بھی پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اپنے مطلب مدنی ماحول سے منسلک ہونے سے پہلے بھی وہاں کی ایک سیلیبریٹی ایک واقعی وہاں کے وہ بہت ماشاء اللہ معروف معروف ایک تو ہوتا نا عالم وہ کہ جو کہیں تشریف فرما ہو تو اس مسئلہ نشین ہو کر ترقی بنائے ماشاء یہ بہت مدینہ مدینہ تک کی اب ان، انہوں نے اپنا مجھے واقعہ ایک دفعہ سنایا تھا کہ جب یعنی ان کو دعوت سمی وغیرہ سے تعارف ہوا اور یہ جب انہوں نے دیکھا اور یہ مدنی ماحول سے منسلک ہوئے اور جب انہیں امیر اہل سنت کی یعنی جو اس طرح کی ہوتی ہے علما کی جو محفل ہے اس میں جب یعنی ان کی حاضری کی سعادت ہوئی تو باپا نے جس انداز کا کلام فرمایا تو وہ علماء کی جو شان ہے اور جو صاحب علم ہستیاں تھیں تو جب انہوں نے مطلب کلام فرمایا تو جو الفاظ جھڑے تو وہ مطلب اسی انداز کے مطابق تھے کہ جیسی وہ محفل تھی تو کہنے لگے, لگے کہ میں تو یعنی وہ کلام سن کو حیران ہو گیا کیونکہ یہ تو یعنی اچھے خاصے جو ہیں وہ مطلب ذی علم ہستی ہیں اور تو اس سے مجھے پھر یہ انسپریشن <laughs> بھی ملی تو, تو ایک یعنی دیکھیے کہ جب وہاں بالکل عالمانہ محفل ہے علماء کرام جمع ہیں تو اس وقت جو انداز مبارک ہے یا اس وقت جو کہ جو, جو بھی میٹر انڈر انڈرٹریشن ہے یعنی جو, جو بھی سوال زیر غور ہے جس پر بات ہو رہی ہے تو اس پر عالمانہ انداز کی گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ وہاں سمجھنے والے اور وہ کلام ان کی عقل کے مطابق ہو رہا ہے تو وہ جو ہے وہ لے رہے ہیں لیکن جب یعنی عوام میں کلام کرتے ہیں ہم جیسے سے بات کرتے ہیں تو आ तो तो پھر زیر کہ اسی انداز اور اصطلاحات بھی وہی استعمال کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے بلکہ عام طور پہ حت الامکان عام عوام سے جب بات کرتے ہیں تو اللہ ایک انتہائی ضروری اصطلاح کے ورنہ عام طور پر کلام جو ہے وہ عام الفاظوں سے ہی مرتب ہوا ہوا ہوتا ہے تو اس میں اب تھوڑا یہ ارشاد فرمائیے کہ امیر اہل سنت کے اس انداز مبارک سے مبلغین کا درس اور جو مدنی چینل کو ہونے والا فائدہ اور تاثیر یہ تو ماشاءاللہ اپنی نے اس طرف توجہ فرمائی ایک یعنی عام گھر کا جو فرد ہے کیونکہ ہر شخص یعنی ویسے تو ہر شخص مبلغ ہی ہے لیکن اللہ کرے یہ منصب اور مرتبہ سمجھ جائے لیکن بطور والد یا ایک شوہر ہونے کے یا ایک جو یونٹ ہے گھر ہے جو ایک فیملی یونٹ ہے اس کا سربراہ ہونے کے یا محلے کا ایک یونٹ ہونے کے ایک محلے کا حصہ بھی ہے تو اس وصف کو کہ جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرنا ہو. پھر جو مختلف سودے ہوتے ہیں معاملات نمٹانے ہوتے ہیں بزنس میں بھی معاملات ہوتے ہیں اور جب بھی یعنی زائرے کے دو چار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کسی مطلب اس سیٹ اپ میں کوئی بزنس آرگنائزیشن ہو اس کے اندر بھی تو زائر سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ ہوا کرتا ہے تو اس وقت یہ وصف جو ہے وہ کیسے کام آ سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے الحمدللہ اپنی گفتگو میں جس طرح سے عرض کیا کہ سمجھانے والے کو یہ سمجھ میں آنا پہلے بہت ضروری ہے کہ مجھے جس کو سمجھانا ہے اس کی اپنی کیفیت کیا ہے اس کی اپنی نفسیاتی صورت کیا ہے اس کی علم اس کی فہم اس کی عقل اس کی فراست کو سامنے رکھ کر ہی گفتگو کرنا یہی انسب ترین صورت ہے نہ کہ جس طرح آپ نے خود فارسی والی مثال دی اور ہمارے ہاں ایک وقت میں جس طرح فارسی انٹرنیشنل لینگویج ہوا کرتی تھی تو اب وہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہو گئی ہے تو اب انڈرسٹوڈے کے جو بھی اپنے آپ کو اس طرح سے تھوڑا سا کچھ پڑھا لکھا اسلامی بھائی سمجھتے ہیں تو عام اسلامی بھائیوں کے سامنے بھی انگلش میں ہی گفتگو کرنے کو زیادہ انصب جانتے ہیں اور انگریزی میں گفتگو کرنے کو ہی وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں یا جسے کہنا چاہیے میں بھی اب اب مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے الفاظوں کا چناؤ اسی طرح آسان ہونا چاہیے اور توجہ ہو جاتی ہے تو ایک دم تو اللہ تبارک رحمت کرے بہتر اور بہترین صورت تو یہی ہے جسام امیر علیہ سنت دامد برکات کی مثال دیتے ہیں اور ایک یعنی ڈینٹل ہاسپیٹل میں کسی کو لے کر گیا تو یعنی وہ تکلیف میں تھا ظاہر ہے وہ تو یہ غالباً پچھلے رمضان کی بات ہے وہاں پر ایک ضعیف جو شخص تھا اس کو کوئی جو صاحب وہ بےچارا کسی کے ہاں کام کرتا تھا اور جو یعنی سیٹ صاحب تھے نا جن کے بینگلور پہ وہ کام کرتا تھا وہ شخص اس کو اس ہسپتال میں ڈینٹل ہاسپٹل میں لے کر آیا تھا مطلب وہ یعنی آپ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ فرد کیسا ہوگا کہ جو ایک یعنی گھر کے اندر کام کاج میں جو ہے وہ ہاتھ بٹاتا ہے تو وہ جو وہاں پہ جو صاحب تھے نا وہ یعنی کافی نو عمر تھے جو ڈینٹسٹ تھے اور ہاؤس جاب وغیرہ جو ہوتی ہے ان کی جو پریکٹس ہوتی ہے اس میں, میں آسار سے لگ رہا تھا کہ یہ اس کام میں مرتب ہے اچھا وہ جو صاحب تھے وہ جو ہے نا بار بار ان سے انگریزی میں جو ہے نا وہ اے, سوال کر رہے تھے ضعیث جو شخص تھا اب اتنا مجھے یعنی تعجب ہوا میں اور میرے خیال سے یہ بیچارہ اس کے لیے ایک تو تکلیف ایک تو وہ یعنی دان پکڑ کے تکلیف میں اے, وہ ہوا ہوا اپنا اس کی ایک وہ بےچارا آواز گھومے اس کے اور دوسرا پھر اس کو بار بار یعنی مطلب یعنی انگریزی میں ہی کہے جانا کہے جانا اچھا جو، یہ نہیں کہ ان کو اردو آتی نہیں تھی ان کے لبو لہجے اور بعض یعنی کہ نا ایکسنٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص اس نے پاکستان سے انگلش سیکھی ہے یا یہ باہر سے جو ہے وہ سیکھ رہا ہے تو ایسا یعنی بازار کو ایسا لگ بھی نہیں رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں ان کی کوئی فرسٹ لینگویج ہی جو ہے نا وہ انگلش ہوگی جس جو مطلب بولے ان کو ایک شاید بھوت سوار تھا یا کیا تھا لیکن بہت زیادہ مجھے مطلب اس میں عجیب سی فیلنگ ہوئی اور دکھ بھی ہوا صدمہ ہوا تو جو آپ نے فرمایا وہ اس کو کہے جا رہے ہیں اس بیچارے کو کیا سمجھ میں آئے گی اب وہ اپنی अप, بات کریں وہ اس کو کہیں مثال کے منہ بھی کھولنا ہے تو منہ بیچارہ کیا کھولے یا کیا وہ دکھائے کیا معائنہ کروائے تو اس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں شاید مزید اضافہ ہی ہوا ہوگا امیر اہل سننا وہ فیضان مدینہ مدنی چینل کی جو نویں سالگرہ اور مختلف منازل سے سفر کرتے کراتے آج الحمدللہ نو سال پورا ہونے پر اور شکر کرنے سے نعمتیں بھی بڑھتی ہیں مزید اضافہ ہوتا ہے ان میں اور تقریبا یعنی یہ ایک معمول سا بندہ چلا آ رہا ہے الحمدلہ کہ الحمدلہ یعنی الحمد للہ دس رمضان مبارک کی شب کو مدنی چینل کی یہ جو سالگرہ ہے اس پر جو بارگاہ میں آغاز ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی یاد کرتے چلیں کہ عالمی مدنی مرکز میں یہ ہزاروں اسلامی بھائی ہی الحمد رب العالمین اس موقع پر یہ نوافل ادا نہیں کر رہے بلکہ شکرانے کے طور پر وہ اکتر مقامات کے جہاں پر الحمد رب العالمین پاکستان میں پورے ماہ کے احتکاف کا سلسلہ ہے ہند میں کم و بیش ستاون مقامات ہیں کہ جہاں پر الحمد رب العالمین اسی طرح سے پورے ماہ کے احتکاف کا سلسلہ ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سینکڑوں ہزاروں مقامات پر اپنے اپنے ترکیب میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں الحمد اللہ کریم جل مجدحوں کی بارگاہ میں شکر بازار آتے ہوئے اس عظیم نعمت کے جس کے ذریعے سے الحمدللہ گھر گھر اس رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا مبارک پیغام عام ہو رہا ہے جس کے ذریعے سے اللہ اضاء وجل کی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصحاب کریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اولیاء اللہ کی محبت علماء کی محبت صالحین کی محبت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گھر گھر پہنچ رہی ہے علم کا سلسلہ ہو رہا ہے اعمال صالح کا سلسلہ ہو رہا ہے نیکی اور تقوا کا چرچا ہو رہا ہے بچہ بچہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول نظر آ رہا ہے اللہ کی رحمت سے اور اللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین سوسائٹی میں معاشرے میں جو الحمدللہ اس کا امپیکٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے گلی گلی گویا کے نظر آتا ہے الحمد, اللہ. الحمد للہ رب العالمین معاشرے میں اس مدنی چینل کے آنے سے جو تبدیلی جو پوزیٹیویٹی الحمد, الحمد للہ ہے جو چینج آیا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اللہ کی رحمت سے بالخصوص یہ تو رمضان المبارک کے مبارک ایام ہیں ربی النور شریف کی مبارک اللہوں اللہ میں اللہ تو مجیم ایسا مجیم لگتا مجیم ہے کہ ہر ہر گھر سے مادشاہ اللہ از وجل مرحبہ یا مصطفیٰ کی دھومیں نظر آ رہی ہیں اور مدنی چینل کی سدائیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے مرحبہ یا رسول اللہ کی صدا ہوتی ہے سرکار کی آمد مرحبہ مرحبا ہوتی ہیں الحمد للہ ربی اور اب رب بھی اللہ کی رحمت سے شہری کی بہاریں افطار کی بہاریں اور مدنی جہاں جی پہلے رجحان ہوا کرتا بالکل اعلیٰ یعنی حضرت کے ناطے میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھتے دیکھا الحمد اچھا بعض اوقات یعنی جو یعنی عام طور پر مشکل سمجھنے جانے والے کلام بھی میں نے اپنے بچوں کو ہے نا الحمدللہ للہ الحمد گلیوں میں پھرنے والے بچوں کو بھی جن کے والدین بھی مدنی محل سے منسلک نہیں نظر دلاغی نہیں آتے لیکن ان کو پڑھتے دیکھا اللہ تبارک وطالع کی خاص کرم نوازی ہے اللہ تبارک وطالیہ نظر کو اللہ تبارک وطالیہ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے, بچائے بالخصوص ہمارے آقا شیخ کامل شیخ طریقہ تمیر حل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اختار قادری رضوی دامت برکات کو درازی عمر بالخیر بصصحت و عافیت نصیح فرمائے آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم و دائم فرمائے آپ کے فیضان سے ہم سب کو خوب استفادہ کرنے کی توفیق فرمائے آپ کی خواہش کے مطابق ہم سب کو واقعی شریعت مطالعہ پر عمل کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے سلسلے میں خوب بھاگ دوڑ کرنے کی خوب تغو دو کرنے کی خوب کوشش کرنے کی توفیق خطا ہم ہمیشہ کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ باپا کے مبارک قلب میں مزید خوشی داخل ہو اور پھر مدینہ ہی مدینہ مزید ہو جائے الحمدللہ اللہ تبارک تعالی کی خاص کرم نوازی ہے دنیا اہل سنت عشقان رسول آج بہت مشرور ہیں بہت شادمان ہیں بہت خوش ہیں ماشاء اللہ, الل اللہ و الل رحمۃ اللہ وعلیکم السلام علیکم کیسے ہیں کل کیا بات کو تو خصوصی خصوصی مبارکباد کیا بات ہے اللہ اللہ خصوصی باتوں کا پرچہ خصوصی موقع ہے علی الحبیب ماشاء اللہ شکرانے کے نفل ادا کیے جا رہے ہیں مدنی چینل اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے میں نے بھی ابھی دیکھا میرا اصل میں ابھی انہوں نے سارے دس بجے وہ رکھا تھا سوشل میڈیا سلسلہ رکھا تھا تو ابھی سوشل میڈیا پر میں تھوڑا بزی رہا وہ آپ کے یہاں نہیں ٹہلا کیا بات ہے سوشل میڈیا سے الیکٹرانک الیکٹرانک سے کیا تھا الحمد الحمدللہ رب العالمین اللہ کی کرو رحمت ہے میں شکرانے کے نفل ادا کر کر حاضر ہوئے اور سدا شکر بھی میں نے الگ سے ادا کیا ہے ماشاءاللہ ما ما آج ماشاء یہ ہمارے شکرانے کے نفل پورے ہوئے اللہ کی رحمت سے عاشقہ نے رسول نے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں نو سال پورے ہونے پر نہ صرف میں یہ کہوں گا کہ فیضان مدینہ میں بلکہ شاید دنیا بھر میں کہہ سکتے ہیں اگر مبالغہ نہ ہو تو آج کی رات آگے پیچھے کا وقت اگر آپ لے لیں تو صرف مدنی چینل کی خوشی میں اس کے شکرانے میں آج لاکھوں سر ہوں گے جو اللہ کے حضور سجدے میں گئے ہوئے ہیں اور لاکھوں سروں نے اللہ تعالی کے حضور شکرانے کا سجا کیا ہوگا اور تسبی پریوگی سبحانہ ربی اللہ اور اس کی پاتکی اور اس کی عظمت کا بالکل بیان ہوا ہوگا ماشاءاللہ اللہ مدینہ میں دعا ہو رہی ہے اور نیچے اسٹارٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ ہم کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور فیضانہ مدینہ کے حاضرین کو بھی ایک مدنی گلدستے بھی کچھ دکھائیں گے ویسے یہ بھی ایک منفرد بات نہیں ہے شاید واحد چینل ہی ہو جس کے لیے اس طرح اس کی سالگرہ پر نوافل اتنے زیادہ کثرت سے اور اتنے اور سجدے واحد ہی ہو گئے میں نے کہتا کہ یہ انتہائی یونیک منفرد اسٹائل ہے اور اللہ رب العالمین جل مجدو کا خاص احسان دیکھیں کرم دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین اس کو بنانے والے اور چلانے والے تو جو الحمد اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو جو نوازا ہے وہ تو سبحان اللہ مگر ایک ویور کی بھی بہت بڑی تعداد ہے ربی کریم کی جناب میں کس قدر شکر بجا لائیں کہ الحمدللہ وہ بھی نیک اور نیکیوں پر مشتمل ترکیبوں پر ہمیں نا کہ یہ اسلام الدین ہے نا ہمارا اسلام و دین یہ ہمیں خوشی ہو یا غم ہو ان دونوں موقع پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع لانے کا ہی لا دیتا ہے نادان ہیں وہ لوگ جو خوشیوں کے نام پر اللہ کی نافرمانی فرمانی پر اتار ہیں یعنی خوشی یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے مسرت راحت خوشی فرحت یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کی ناشکری شکری کرتے ہیں تو وہ نعمتوں کو خود ہم ہی اس بات کے لیے خود کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ, یہ نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ عید ہے خواہ وہ چودہ اگست ہے چودہ اگست بھی ہمارے لیے یہ بھی کوئی تاریخ نعمت سے کم نہیں ہے کہ اس دن ہمارا وطن عزیز آزاد ہوا اور ہمیں پاکستان نام کا ایک وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان نصیب ہوا ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں جن میں خوشی منائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اور شکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے آجزی کی جاتی Allah ہے انکساری کی جاتی ہے کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے مولا, Allah, Allah, Allah. مولا یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ تو تیرا فضل ہے یہ تیرا کرم یہ تیری رحمت ہے جو تُو نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے ماشاءاللہ. تو اس پر بندہ آجزی کرتا ہے یعنی کہ اس میں یہ نہیں کرتا کہ میں نے یہ پھوپا کرنے کا کیا بات ہم نے یوں کر دیا ہم نے یوں کر دیا ہم نے یوں کر دیا اللہ کریم اگر توفیق نہ دیتا اللہ اللہ کریم اگر عقل سلیم نہ دیتا اللہ کریم اگر ہمارے لیے افرادی قوت نہ دیتا اللہ کریم اگر ہمارے لیے شرح رہنمائی والے یہ مفتیان کرام نہ دیتا اللہ کریم ہمارے لیے وسائل نہ دیتا ہمارے لیے سرمایہ کا انتظام نہ فرماتا ہمارے لیے یہ سب کچھ نہ ہوتا اور ہمارے لیے کام کے لوگوں کو اللہ تعالی ہمارے لیے عطا نہ فرماتا تو کون ہے جو قدم اٹھا سکتا ہے یہ دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی کی تعلیم مدینہ مدینہ کون کر سکتا ہے اس سے مطلب کہ بلکہ کامیابی کے وقت واقعی آجزی اسی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی ساری کرنی چاہیے یہی ہمارے عقائد دو جان صلی اللہ, اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارے لیے تربیت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر جب مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں تو روایتوں کے مضامین کے مطابق ہزاروں صحابہ کرام علام اور ادوان کا جمع غفیر اتنا بڑا مطلب کہ لشکر مبارک اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں اس مکئی مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے جہاں سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو جس انداز پر وہ مکہ چھوڑنا پڑا جو زیادتی ہو رہی تھی ہمیں انشاءاللہ بھی اللہ ابھی مدینہ میں بھی امید ہے کہ دعا ختم ہوئی ہے ہمیں دیکھا جائے گا تو ان تک بھی یہ ہمارے مدنی پھول پہنچنے چاہیے تو آق دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس انداز پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فاتح مکہ بن کر تو روایتوں کے مضمون کے مطابق تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا اللہ کہ آپ کی ریش مبارک جو تھی وہ اونٹ کے کوہان سے لگ رہی یہ وہ فاتح ہیں یہ وہ مدبیر اعظم ہیں یہ وہ رسول محتشم ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنہوں نے ایک کامیابی اور ایک فتح کا ایک ایسا انداز کائنات کو دیا کہ جو لا سکے تو ان کی مثل کوئی لے کر آ جائے نہیں لا, نہیں لا سکتا کبھی بھی نہیں لا سکتا یہاں تو ایک چھوٹی سی فتح ہو جاتی ہے تو معاذ اللہ جشن کے اندر گانے بجائے جاتے ہیں ادھم بازی کی جاتی ہے بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں عورتیں نچوائی جاتی ہیں اللہ کی پناہ اللہ کے آگے آجز ہی کرو اگر اللہ تو اللہ نے تمہیں کوئی نعمت دی ہے اور یقیناً مدنی چینل ایک بہت بڑی نعمت ہے یقیناً دعوت اسلامی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے میں کہتا ہوں کہ امیر ال سنت کا ہمیں ملنا بہت بڑی نعمت ہے ہم خود 26 رمضان کو امیر سنت دلوقتي کی ولادت کا جشن بناتے دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ نعمت دی ہے الیاس قادری کے نام کی صورت میں الیاس قادری کی صورت میں کہ جس نے آج لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو وہ راستہ دکھایا ہے کہ جو راستہ واقعی دین کا اور اسلام کا سنتوں کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو انتخاب فرمایا ہے امت کے رہنمائی کے لیے تو ہم تو اس کی ولادت پر بھی جشن مناتے ہیں اس کی ولادت کو بھی خوشیاں مناتے ہیں الحمدللہ اس میں بھی عبادات ریاضت اور اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ ہم ان کی ولادتی خوشی مناتے ہیں اسی طرح مدری چینل کو نو سال پورے ہوئے ہم اس کی بھی الحمد خوشی مناتے ہیں کہ نو سال پورے ہوئے اور شکرانے کے نفل ادا کر کے الحمدللہ ہم نے اس کی خوشی منائی ہے اور ماشاء اللہ فیضان سمیت دنیا بھر میں میں امید کرتا ہوں کہ لاکھوں لاکھ, لاکھ عشیقان رسول نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہوں گے بلکہ شاید اگر میرا حسن زن قائم ہوتا ہے جو میں حسن زن قائم کر رہا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں سے زیادہ اسلامی بہنوں نے سجدے کیے ہوں گے اللہ میرا اللہ اپنا حسن زن ہے گھر میں ایک ماں اس کے ساتھ کئی بیٹیوں نے امل سنت کی کئی مدنی بیٹیوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدا کیا ہوگا دعائیں کی ہوں گی اور شکرانے کے نفل ادا کر, کر بڑا مطلب کہ انہوں نے ایک اپنی عاجزی یہ عجزی ہے یہ ان کی ساری ہے کہ ہم لوگ محتاج لاچار بے بس ہیں ابھی یہ سب کچھ چل رہا ہے اللہ تبارک و اطاعلی کی قدرت کچھ بھی نہ رہے جو ہے اللہ تعالی کی کا کرم ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم ہے اور میرا اعلیٰ کا فیضان ہے میں آج مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ساتھ حاضرین کو ایک بات بتاتا چلوں مدنی چینل اور امیر سنت اور امیر سنت کی مدنی سوچ اور امیر سنت کی اعلیٰ حضرت سے محبت اب یہ پہلا پہلا سال تھا ابتدائی جی جی تھے تو مجھے امیر سنت کا ایک پیغام آیا امیر سنت شاید دیرون ملک تھے اور کوئی سلسلہ میر سنت نے مدنی چینل پہ دیکھا ہوگا تو مجھے امیر سنت ان دونوں واٹس اپ کی ترکیب نہیں تھی شاید میل تھی یا کال کی تھی کوئی سا حساب تھا تو مجھے ارشاد فرمائے کہ عمران ابھی میں نے ایک سلسلہ دیکھا کہ مدنی داود اسلامی میں ہم نے سلسلے کو پروگرام کو سلسلے کا نام دیا ہے نا اصطلاح ہماری ماشاءاللہ شہزادہ حضور کی بھی زیارت ہو رہی ہے مدنی چینل پر امیر سنت کے بڑے شہزادے ہیں جانشین بھی ہیں یہ امیر سنت کے اللہ ان کا سایہ دراز کرے ان کو صحت و نظوصی عطا فرمائے ماشاء اللہ تو میں چلیں بات پوری کرنے سے پہلے ان کو مبارکباد دے دیتا ہوں عجی رضا شہزادہ حضور نو سال پورے ہونے پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں مبارکباد قبول فرمائیے خیر مبارک میں بھی آپ کو اور ساری شرا کو اور دعوت اسلامی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں اور جو بھی اسلائی بھائی ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ للہ اس یہ مدنی چینل جو ہے وہ نو سال اس کو پورے ہو چکے یا ابھی بھی شاید چند گھنٹے ہوں گے ہو چکے, हो چکے. مغرب... تاریخ سے دیکھو تو ہو چکے ہیں مغرب پاد شروع ہو چکا تھا 2008 آٹھ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے ہمیں مدنی کام کرتا رہے سنام سنام سنام جی جی آپ جو ہے وہ امیر سنت کا پیغام میں ہاں واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے اور دعوت اسلامی والوں کے لیے اور بالخصوص اعلی حضرت سے محبت کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی عشق و محبت کا مدنی پھول ہے کہ ایک سلسلہ امیر سنت نے شاید رمضان مبارک کے بعد کے اس میں دیکھا اور دیکھ کر مجھے پیغام دیا کہ عمران میں ایک سلسلہ دیکھ رہا ہوں جی بابا اول تخر اس پورے سلسلے میں اعلی حضرت کا ذکر نہیں ہوا ओی、ओی، ओی، ओی، ओی، ओی، ओی، یہ میں نے بالکل میں بہت مجھے الحمدللہ وہ پورا مضمون یاد ہے اعلیٰ کا ذکر نہیں ہوا اچھا یہ یہ فرماتے ہوئے اگلا ہی جملہ کنٹینیو کیا اگر مدنی چینل پر اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں ہو سکتا تو مدنی چینل بند کر دینا یعنی اگر میرے رضا کا ذکر اگر مدنی چینل میں نہیں ہو سکتا تو مدنی چینل بند کر دینا اور یہ سوچ تھی یعنی یہاں سے وہ اسلامی بھائی دیکھیں کہ ابھی مدنی چینل کے ذریعے اس امت تک کیا پہنچانا چاہ رہے ہیں حق حق حق وہ رضا کا پیغام کہ جو رضا کہتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ قدو کے سینے میں غار ہے اس چارہ جوئی کسے چارہ جوئی گوار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے تو یہ اور وہ اعلی حضرت کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر, ذکر, ذکر ان کا سناتے جائیں گے یہ حضرت کا پیغام ہے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے الحمدللہ اس مدنی چینل کے ذریعے اللہ کی محبت اس کا خوف الحمدل الحمدل تمام انبیاء کرام کی محبت تمام انبیاء کرام کی چاہت تمام انبیاء کرام سے عقیدت و تعلق اور اس میں بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص ایک امت کو تعلق ہونا چاہیے ان کے طریقے پر چلنے کا ایک انداز ہونا چاہیے اس کا بیان پھر ساتھی ساتھ ہی ساتھ نہ صرف تمام صحابہ کرام علی مدوان بالخصوص خلفۂ راشدین اور بالخصوص خلیفۂ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے جام اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ تمام صحابہ کرام جن کی محبت کے دم بھرے وہ ہے خاندان اہل بیس ان کی محبتوں کے جام حسنین کریمین کی محبتوں کے جام پھر کربلا والوں کی محبتوں کے جام یہ پلائے گئے پھر کہاں امام اعظم امام مالک تو امام شاہ امام احمد بن حنبل رحیم محمد اللہ تعالی ان تمام بزرگوں کی محبتوں کے جام ساتھی ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھیں تو جہاں قادری سلسلے کے یہ پورا قادری سلسلہ ہے یا پورا ہمارا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ لیکن دعوت اسلامی چونکہ سب کو لے کر ساتھ چلتی ہے تو جہاں اس مدی چینل کے ذریعے میرے پیارے غوث پاک حضور پور نور رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے فضائل تو وہیں پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل تو خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل تو کہیں اظہر شہاب الدین شوہر وردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل ان تمام سلطل کو لے کر چلنا پھر تمام مفسرین محدثین کے فضائل کہیں امام اعظم تو اس طرح مدد دیگر بزرگوں کے فضائل کے ساتھ ساتھ پھر چلتے چلتے مجد السانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے خدمات و فضائل پھر شیخ عبد محدث سے دیر بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات اور ان کے فضائل اور ساتھ ساتھ چلتے رہتے پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یہاں آ کر ایک بات کر دی کہ ان کے پیچھے چلو تو سارے بزرگوں کے پیچھے چل پڑو گے. اللہ اور پھر بے ہم بے یہ کہنے پر مجبور ہیں امیل سنت کے پیچھے چلو تو انشاءاللہ سب کے پیچھے چلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے الحمدللہ رب العالمین تو یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی چینل جو صاحبۂ کرام سے جو دین اور ائم مشتین سے جو دین ہم تک ملا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات جو ہم کو ملیں کا اس کا تعلق پردے سے ہو یا اس کا تعلق تعلیم سے ہو اس کا تعلق عقائد سے ہو معاملات سے ہو اخلاقیات سے ہو یا عبادات سے ہو ان سب کو کھول کھول کے بیان کیا اور الحمد یہ مدنی چینل آج نو سال اپنے پورے کر چکا ہے آئیے جی عجیب رضا کو دکھائیں ہم اپنی مدنی چینل کے ناظرین مجھے یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا امیر اعلیٰ سنت کیوں فرماتے ہیں سیدی اعلی حضرت جو ہے وہ ایک تو عاشق ماہر رسالت ولی کامل پری کے بعض علمان جب وہ مجتحد بھی کہا ہے مجتحد کے بھی درجے میں آتے ہیں سیدی اعلی حضرت اب چونکہ سید اعلیٰ حضرت سے پہلے جو وہ کتاب تھی علامہ ابن عابدین شامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی در مختار فتح و شامی جو کہلاتی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ عربی میں رد المحتار رد المختار فتح و شامی بھی جسے کہا جاتا ہے تو یوں دیکھا جائے تو فی زمانہ جو اردو میں جو فتح دیے گئے اور جو فیقی مسائل جو اعلی حضرت نے جو حل کیے جو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائے وہ اردو میں جو فتح ہوا نا وہ سید اعلی حضرت نے جو دیے نا لو پوری دنیا میں اب تو کوئی بھی عرصہ مفتی نہیں ہے سید اعلی حضرت جیسا ایک تو یہ کہ اردو تو کجا عربی میں فی کوئی نہیں ہے سعید اعلی حضرت کے زمانے کا بھی کہ جو ان کا ان کے پائے کاؤ تو یوں جو امیر اہل سنت نے جو ہے وہ ان کا دامن تھاما اور ہمیں بھی یہی راستہ بتایا البتہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے وہ امیر اہل کا امیر اہل سنت کا اگر ہم دامن تھامتے ہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی تھام لیا اور سیدی اعلیٰ حضرت سے لے کر آگے چلتے چلتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ علی وارحی و سلم کا داما کرم بھی کیونکہ ہم وسیلے والے آجی وسیلے آجی آجی قائل ہیں وسیلے کے ہیں طریقہ بھی یہی یہ ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام لگاتا ہوں دادا کا نام تو نہیں نا نہ لگتا بالکل لیکن جب میں والد صاحب کا نام لگاتا ہوں تو میرے دادا سے بھی تو میری نسبت بنی بالکل میرا نام عمران تو میرے والد کا نام ہنیس ہے اور میرے دادا کا نام عبد ہے تو میں پورا تو بن گیا نا عمران بن ہنی بن عبد بالکل تو بلکل یوں پھولا پھولا تو مطلب انکتہ تھوڑی کیا جائے گا اور پھر ہم کیوں نہ بولیں امیر سنت کے معاملے میں کہ یہ چینل بھی امیر سنت ہی کی فراست ہے انہی کا عزت ہے انہی کی دعائیں اور انہی کی کوشش اور ان کی ہی خدمات کو ہم یہ سمجھے کہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں یہ راستے دکھائے اور انہوں نے ہی مدنی چینل دکھایا اور آگے ہم کو لے کر چل رہے ہیں اور گوشت پاک کے دامن سے وابست کر رہے ہیں اور تو ہم یہ کہیں گے کہ جمیل کادری تو <سوس> جان, جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث آزم کا اے رضا کو کر دیا عالم پہ عشکا فکر رضا کو کر دیا عالم پہ عشکا یہ تیرا اونچا اسی اکیاسی سے جو دعوت اسلامی چلی نا یہ خود ہی ایک اونچا کام ہے یہ اونچے کاموں کی ایک پوری فہرست ہے یہاں سے ایک تبلیغ دین کا مدنی قافلوں کا مدنی انعامات کا یہ پورا ایک اونچا کام چلتا آیا جس کا ذکر ہو رہا اس کی زیارت بھی کرتے چلے چلے ہاں نہیں مجھے نہیں دکھا ایک طرف ان کے شہزادے کو دکھے ایک طرف ان کو دکھائیے میری آواز چلنے دیں آ, اور کیا پیر بھی دیکھیں پیر کے شہزادے کو بھی دیکھے اور مدنی چینل دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہو جائے گا ٹھیک ہے اور میل سنت کے رضائے بیٹے کو بھی رضائے پوتے کو بھی دیکھے ماشاء اللہ سلو حبیب یہ مدنی چینل کی یہ بھی ایک تعریف ہے کہ ان طرح مدنی منوں کو مدنی حلیوں میں دکھا دکھا کر گھروں میں زین دیا جا رہا ہے کہ ہماری لائن یہ ہے آشقا نے رسول یہ ہے ہماری لائن تو اس طرح الحمد یہ ایک پورا ایک او یہ تیرہ اونچا کام ہے نا تو یہ مدنی دعوت اسلامی مدنی قافلے تو مدنی کام تو بارہ مدنی کام تو اس کے ساتھ ساتھ جامعت المدینہ درس نظامی عالم کورس بدرسۃ المدینہ ہفظ و نازرہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے مفتی کورس چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے دار المدینہ یہ سارے اونچے کام ہوتے رہے دنیا بھر میں دعوت اسلامی پہنچتی رہی انہیں اونچی کاموں انہیں اونچے کاموں میں ایک کام مدنی چینل بھی ہے مدنی چینل سے دعوت اسلامی نہیں ہے دعوت اسلام سے مدنی, مدنی چینل الحمد کہ یہ اس کو جو اتنی جلدی مقبولیت ملی اور گھر گھر جو یہ مدنی چینل پہنچا ہے اس میں ان مبلغین کا ان ذمہ داران کا پورا ساتھ اور ہاتھ ہے کہ جو پہلے ہی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے علاقوں میں اپنے ریویژنوں میں مصروف ہو گئے ارے یہ تو وہ مدنی چینل ہے کہ جس کی دعوت دودھ والا بھی دیتا ہے جس کی دعوت دھان والا بھی دیتا ہے جس کی دعوت ریڈی والا بھی دیتا ہے یہ سارے کے دار ہمارے مدی چینل کے نمائندے ہیں جو ایک روپیہ نہیں لیتے ہم نے کو تھوڑی روپئے دے کر ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے ہمارے تو امریکہ میں موبائل لیکن ہمارے نمائندے ہیں جا جاؤ بڑے بڑے کاروباری لوگ بولتے ہو مدری چینل دیکھتے ہو مدری چینل ان کو پتا ہے مندر چینل کی دعوت دیں گے تو یہ ہم کو سبب ملے گا تو یہ تو لاکھوں لاکھ تو سری مدی چینل کے وہ ہے وہ ریپرزینٹیو ہیں جو وداؤٹ اینی کوسٹ ہے ہمارے ہمارے تو کوئی کوسٹ نہیں لگی کوئی نہ ان کو ہم نے پوسٹ دیے نہ ہم نے اس کی کوئی کوسٹ دیے یہ صرف سواب کی نیت سے الحمدللہ لے کر مدنی چینل چل رہے ہیں میری الحمدللہ. میں ان تمام تر دعوت اسلامی کے ذمہ داران نگران, اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی چینل گھر گھر پہنچایا ہے الحمدللہ ہم نے مشورے کیے ہیں امریکہ والوں کے مشورے کیے یو کے والوں کے مدنی مشورے کیے ہند والوں کے مدنی مشورے کیے بنگلہ دیش والوں کے مدنی مشورے کیے ساؤتھ افریقہ والوں کے مدنی مشورے کیے ہیں اسی طرح عرب دنیا کے اندر ہمارے ذمہ داران کے مدنی مشورے ہوئے یہ وہ ہمارے نگران نگران کابینہ شیر مشاد کے نگران ڈویژ مشاورت کے نگران ذیلی مشاہدوں کے نگران اہل محبت تو جناب اس میں ہمارے سرمایہ دار جو طبقہ ہے دادستان میں جو محبت کے وہ سب وہ سب آتے تھے مدنی چینل پر مشورہ کرتے تھے کوئی اس کی پیمنٹ نہیں ہوتی تھی کو اس کی قیمت بھی دی جاتی تھی ان کو پتا ہوتا تھا کہ مدنی چینل کو آم کر لینے سے کوئی دعوت اسلامی کا یہ چینل آم ہو جائے گا تو ایسا نہیں کوئی ان کو پیسے ملیں گے نہ ان کے گھر چلیں گے نہیں یہ جانتے تھے کہ یہ مدنی چینل کے عام ہونے سے دین کا کام عام ہونا ہے اسلام و سنیت کا کام ہونا ہے تو یہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ان چیزوں کے لیے کہ اس سبھا میں ہم بھی اپنا حصہ ملائیں میں ان تمام تر ان لوگوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس لائسنس کے اور اس کی پرمیشن کے ملنے میں داود اسلامی کا ساتھ دیا ہے اس کے اب تک کے چلنے میں جنہوں نے گورنمنٹ لیول پر اور قانونی طور پر جو داود اسلامی کا ساتھ دیا ہے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں آج یہ خوشی ایک ہماری اور یا چند لوگوں کی نہیں ہے آج یہ خوشی لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی خوشی ہے لاکھوں کروڑوں آشیکار رسول کی یہ خوشیوں کے ایام ہے اللہ کی کروڑوں رحمت اللہ کی کروڑ احمد ہے ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے اللہ تعالیٰ سب کا تعاون قبول فرمائے سب کا دعوت کیا دینا کیا قبول فرمائے فرمائے دینا انہوں نے گھر میں مدنی چینل شروع کیا مجھے ملے ہیں مجھے وہ ملے حاجی شبیر جو کہتے تھے کہ ہم مخالف تھے کہا ہے مجھے اور مخالف تھے اچھا مخالف ہی ایسے کہ مطلب وہ جڑ بنیا بھی مخالف ہو گئے تھے لیکن آج ان کے گھر میں مدنی چینل ہے مجھے, مجھے ایک دعوت اسلامی کے بہت ہی پرانے اسلامی بھائی ہیں شبیر وہ کہتے ہیں کہ مدنی چینل ہمارے گھر میں آ گیا نا ان کے یہ جذبات میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان, ان کے جذبات یہ ہیں کہ اب میں سکون سے مر سکتا ہوں کہ میرے گھر کو میرا مدنی چینل سنبھال لینا یعنی جو دلتا. کام میں نہیں کر سکا ہمارے مدنی چینل نے کر دیا الحمد میں سکون یہ ان کے جملے ہیں یار مجھے یہ ان کی تو بہت بڑی بات بہت بڑی بات ہے یار ہمارے پیچھے مدنی چینل ہے جو ہمارے گھر بار کو ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو یہ دیکھ لے گا تو دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی بھی کیا بات ہے اللہ کریم ہمارے اس مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جن کے مدنی احتیاط سے مدنی چینل چل رہا ہے کیونکہ مدنی چینل کی خصوصیت جو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ مدنی چینل ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیتا لوگ پریشان ہیں یہ بگیر ایڈ ایڈ کے تم چلاتے کیسے ہو بغیر کمرشل کے چلاتے کیسے ہو اور 24 دی. آور آپ کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس کو 9 سال پورے ہو گئے آپ نے بگیر ایڈورٹائزمنٹ ای ای کے ایجنی. چلایا کیسے ای ای ایجنی ہم ایجنی ایجنی یہی کہتے ہیں چونکہ یہ چینل مدنی چینل نیکی کی دعوت عام کرتا ہے اور مدنی ہتیا دینے والے ڈونیشن چندہ دینے والے کو اس بات کا یقین ہے ان کا زن غالب ہے کہ اس کے پیسے دینے سے ہم کو ثباب ملے گا مدنی چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے پرہیزگاری عام ہو رہی ہے عشق رسول بڑھ رہا ہے خوف خدا میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہماری مساجد آباد ہوتی ہیں مدنی چینل نے تو ہمارے علاقوں میں مساجد بنا دی ہیں مدنی چینل کے ذریعے تو ہمارے بچے مدینہ مدینہ کرنے لگ گئے اور ہمارے گھروں میں جو ٹوٹ پھوٹ کا ماحول تھا وہ الحمدللہ وہ بننا اور سنورنا شروع ہوا ہے الحمد للہ ربی العالمین آج میں نے آپ کو دو تاثرات دکھانے ہیں ایک مدنی چینل کے تأثرات بھی دکھانے اور ایک موتقف کے تاثرات جو ہر دفعہ دکھ روز دکھا دے وہ دکھانے لیکن میری میرا انتظار وہ ذات ہے جس کا یہ سجایا ہوا گلشن ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جب ان پھولوں کی خوشبو مہکے تو یہ اس وقت موجود ہوں ان کی کو اپنے اندر بسانے کے لیے لینے کے لیے جب وہ دیکھیں گے کہ میرے گلشن کا یہ پھول مہک رہا ہے تو جتنی خوشی مالی کو ہوگی اتنی خوشی گلشن میں رہنے والوں کو نہیں ہوتی مالی نے اپنے خون پسینے سے اس گشن کو سیچا ہے اور اس گوشن کا مالی کوئی اور نہیں میرا پیر ہے اس کا نام الیاس قادری ہے کہ جس نے اپنے خون پسینے سے دنیا مطلب ان کی یہ جیسے سے ویسے ہی ہیں ہمارے انداز میں کچھ نہ کچھ انیس تبدیلی آتی ہے ان کی سادگیاں نہیں بدلی ان کا انداز نہیں بدلا آج میں اثر میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جس طرح مدی چینل سے پہلے ہی امام جیسے باندھ کے رہ جاتے تھے اسی طرح باندھ کے رہ جاتے ہیں ان کو یہ نہیں ہے یار کہ میرے سامنے مووی ہوگی میرے سامنے کیمرہ ہوگا وہ دنیا دیکھے گی بس اور ہم بھی یہی کہتے تھے ہم بھی یہی کہتے تھے جو مدنی چینل نہیں تھا مووی نہیں تھی ہماری بھی تمنائی تھی کہ یہ ذات جس کو ہم پیدان مدینہ کی چار دیواری میں کمرے میں دیکھتے ہیں اللہ وہ دین لائے کہ اسے دنیا دیکھے کہ اس زمین پر ایسی بھی کوئی شخصیت ہے جو اس طرح جیتی ہے اور اس طرح جینے کا درس دیتی ہے اور اس کے یہ مدنی چینل کے ذریعے الحمد ہمارا یہ پیغام پہنچنا شروع ہوا آئیے ہیں کی کیا پڑا جائے آج اظہر جا اللہ تعالیٰ ثقافت خدیجہ مرغبا مرغب عظمت خدیجہ رفعت مرحب خدیجہ خدیج مر حباب مر عنایت خدیجہ مر حباب عبادت خدیجہ مرحبا مرحبا مر خدیجہ مرحبا مرحبا مر ابا مرحبا مرحبا فاطمہ مرحبا مر خبا عنایت خدیجہ اجازت خدیجا مرحبا مرحبا عوت خدیجہ شبقت خدیجہ عنایت یہ ماشاءاللہ اللہ آپ جو جلوس کا منظر دیکھ رہے ہیں میری آواز آنے جا رہی ہے اچھا یہ جب جلوس تھے جلوس سے پاک کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ بھی سمجھے کہ مدنی چینل کے ذریعے اس دنیا کو ایک میسج دیا جا رہا ہے مرغداء مرغداء کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت عقیدت اور ان کی شان و عظمت میں ایک جلوس اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت میں ایک جلوس اسی طرح امہات المومین کی شان و عظمت میں ایک جلوس تو یہ جو جلوس ہے نا یہ بھی کس کا بھائی کیا خیریت تو ہے آج کس چیز کا جلوس ہے تو بتایا جائے گا آج ام المومنین ام فاطمہ خدیجت حدیجۃ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں عرص ہے جلوس ہے تو یہ سب مدنی چینل کے ذریعے یہ خوبصورت پیغامات دیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں عقیدت و محبتیں ان کی اور بڑھیں ان کی چاہت اور بڑھے اور انشاءاللہ ان کی چاہتے ہیں، ان کی محبتیں نہ صرف ایمان کی سلامتی ہی کا بلکہ انشاءاللہ جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی مومنوں کی مستفا کا نام ہے للت سنگھ سے حبیب سول علی محمد ہو آمینا دیدی کے گل میں اللہ اللہ اللہ اللہ الہ الا اللہ اللہ اللہ عید اللہ ہسدا چہرہ مو سے جھڑتے پھول پیاری سورت ہسدا چہرہ حمد ماشاء اللہ عز وجل امیر سنت کی مدنی مداکرے میں آمد ہو چکی ہے اور آج چونکہ مدنی چینل کو بھی نو سال پورے ہوئے ہیں لہٰذا اب سب سے پہلے مدنی چینل کے حوالے سے جو ہمارے مجلس نے ہمارے اسلام بھائیوں نے جو ایک مدنی گلدستہ مجھے بتایا کہ تیار کیا ہوا ہے مدنی چینل کے عنوان پر پہلے اسے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ جو حسب معمول جو ہم معکفین کے جذبات و تاثرات دیکھا کرتے ہیں ان وہ بھی آج دیکھیں گے پہلے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے حوالے سے ہمارے اسلام بھائیوں نے کیا مدنی گلدستہ تیار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا کا انوکھا چینل آپ کا اپنا مدنی چینل مدنی چینل کی اس سفر کی کچھ تاریخ آپ کو بیان کرتے ہیں مدنی چینل کا آغاز دس رمضان مبارک چودہ سو انتیس ہجری کو ہوا ب مطابق نو سپتمبر دو ہزار آٹھ مدری چینل نے جو کامیابی پائی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے پہلے دن سے برکتیں تو امیر علیہ سنت کی ہی ہیں وہ مدری مذاکروں کے ذریعے اپنے بیانات کے ذریعے فسٹ ڈے سے ہی برکتیں لٹاتے چلے آ رہے ہیں اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے لمبی اور طویل صحت والی عمر عطا فرمائے شاید دنیا میں کوئی ایسا اور چینل نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں شرابی شراب چھوڑ دیتے ہوں ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے ہوں بے نمازی نمازی بن جاتے ہوں جی ہاں یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے مدنی چینل دیکھ کے جذبہ ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں ماشاءاللہ سے میری تینوں بہنیں مسلمان ہوئی ہیں اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> مولانا الیاس قادری صاحب ان کی میں نے پوری رمضان تقریر سنی جتنا بھی انہوں نے بولا واقعی میں میرے دل میں اور دماغ میں یہ باتیں ان کی اتری ہیں <تصفح> ایک بار ایسا ہو گیا کہ میں خود مطلب ایک بار بیٹھ گیا دیکھنے کے مدنی چینل ایکچولی ہے کیا تو سنتے سنتے اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ مطلب دل کو ان کی مطلب بات مطلب وہ چھو گئی تو مطلب ایسا تھا کہ اسلام میں مطلب کنورٹ ہونا ہے دعوت اسلام کا پارٹ بننا ہے مطلب کی صرف یہی فرمائش تھی کہ یہ آپ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان کفری مذہب سے اپنی اہمیت کا دانیانیت مذہب سے توبہ کرتا توبہ کرتا ہوں لا الہ اہ لا الہ الا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام مشرا تھا ابھی تک میں انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں اور میں جنرل مینیجر ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مزنی چینل اور باقاعار کو کافی ٹائم سے فالو کر رہا تھا اور ابھی میں نے عالم پروگرام بھی دیکھا کا اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے بس اللہ کا کال ہے اسلام قبول کیا میں نے لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے امیر صنعت بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ بول سر پچھتا سے نہ بول کے پشتانے. زبان ایسی تلوار ہے کہ جس کا گھاؤ بھرتا نہیں ہے اپنی گفتگو میں تنس تڑنا تنقید ڈانٹنا جھاڑنا ان چیزوں کو بس نکال دیں آپ لوگ آپ کے قریب تب ہی آئیں گے جب آپ کے وجود سے آپ کے کردار سے اور آپ کے لفظوں سے خوشبو مہکے گی میرا نام بدر عالم مصباحی جامعہ شفیہ مبارک پور میں تدریس اور افتا کی خدمت انجام دیتا ہوں یقین یقینجانے اس کی ضرورت میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ ایسا پروگرام چلنا چاہیے اور مسلسل چلنا چاہیے بالکل دکھتی ہوئی رگ پہ نبض پہ ہاتھ رکھ کر کے حاجی عمران صاحب نے یہ بیان فرمایا ہم جیسے لوگوں کی بھی بہت ساری اصلاح ہو جائے گی اور میں رہا تھا بڑی دیر سے بڑی دلچسپی سے مجھے بڑا اچھا لگا اور میں خود اپنی تقریروں کے لیے بھی اسی میں سے سیٹنگ کر رہا تھا کہ میں بھی اس طریقے کی باتیں قوم کے سامنے پیش کروں گا میں نیت کرتا ہوں اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے کی کوئٹ سے آپ کا ماشاء بیان سن کے مجھ سے احساس ہوا. ہمیں اپنے ماں باپ سے اپنی بہن بھائی سے اپنے بچے کی امی سے معافی مانگنا چاہیے رات شہر سے بول رہا ہوں بچوں کی امی غلط ناراض تھیں تو وہ کہتی ہیں شاید انہیں پتا چل گیا بار بار آپ فرما رہی چینل کے نارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں حاجی صاحب کے کہنے پر فوراً معافی مانگی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گا بنگلہ دیش سے دل باغ باغ ہو گیا میں نے اپنے بچوں کی معافی بھی معافی مانگ لی اور ہمارے گھر میں تمام ایک دوسرے کو معاف کرنے لگ گئے میری روزہ نے میرا قصور ہوتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی الحمدللہ اللہ یہ سجل یہ سب مدنی چینلوں کی برکتے ہیں مادر کیسے کر رہا شام ہی کو میرے اور میری بیٹی کے درمیان ناراضگی ہو گئی تھی تو الحمد للہ مدنی مکالمے کی برکت سے ہم سب گھر والوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا مدنی مکالمہ تو میرے بچوں کی امی نے اپنی معافی مانگنی ہے الحمد للہ سامع بھائی آٹھ سال ہو گئے میری شادی کو آج میں نے پہلی دفعہ اپنی بیوی سے معافی مانگی اور یہ بھی مدنی چین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 جذباتی نہ بنیں اللہ تبارک و کی رحمت پر نظر رکھیں آپ نے جو ابھی پروگرام میں سمجھایا اس کے حوالے سے میں نے توبہ کر دیا آج کے بعد میں جو نہیں کھیلوں گا اور میں نے خودکشی کا پروگرام کیسل کر دیا ان شاء اللہ میں نیکی کا راستہ اپناؤں گا مرحبا مرحبا تاریخ کے وطن غیر قانونی طور پر سفر کرتے ہیں جبکہ سینکڑ افراد کشتیاں ڈوبنے کے نتیجے میں سمندر میں بہ گئے بتائیے کو کوئی تو کہ آسان نہیں ہے کسی کے پاؤں ضائع ہو گئے کوئی خود مر گیا کسی کا دماغ خراب ہو گیا کوئی پاگل جیسا ہو گیا سردی میں پہاڑوں میں پانیوں میں برفوں میں چلایا جاتا ہے یہ سارا گنا ہو برا راستہ ہے اللہ کی نا والا راستہ ہے اور اس راستے میں چلتے چلتے موت آ جانا جو ہے نا یہ کوئی اچھی موت نہیں ہے باہر کا منہ دیکھنے کے بجائے میں کہتا ہوں لیگل بھی مت جاؤ اپنے ملک میں رہو اپنے ملک کے اندر محنت کرو نکل آنے جڑے بڑا محرط میرا بھائی گیر قانونی دریا جائے بڑھ جانا چاہتا تھا مگر یہاں ایک میسج آیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر روز پندرہ لوگوں کو اور باہر جب وہ بھیج رہا تھا دو لاکھ روپے میں اور آج سے میں توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسے نہیں کرتا زندہ بار, زندہ میں نے میرے گھر میں مدنی چینل لگایا ہے تب سے میرے گھر میں مدنی ماحول بننا شروع ہو گیا ہے پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا مدنی چینل دیکھ کر باپا کے مجاکرے دیکھ کر باپا کی رقبت دلانے سے ابھی میں نماز پڑھتا ہوں قرآن بھی صحیح سے پڑھنا سیکھ رہا ہوں اور مجنی چینل میں بہت مسئلے مسائل سیکھنے ملتے ہیں میرا نام صدام حسین قادری ہے اور میں ڈی جے ہوں ایف ایم ون او ون ریڈیو پاکستان میں اور اس کے علاوہ ورلڈ وائڈ پہ مجھے انٹرنیشنل لیول پہ بھی سنا جاتا ہے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو میرے پروگرام سنتے ہیں جو میرے نام کو جانتے ہیں لیکن کئی دنوں سے میں بہت پریشان ہوں کئی عرصے سے کہ میرے دل میں سکون نہیں ہے میں نے کئی دفعہ حاجی عمران صاحب ان کے بھی بیان سنے اور حاجی عمران صاحب کے اور آپ کے بھی نے سنے جست ایک لگن ہونے لگی ہے جو سکون مجھے آپ لوگوں سے مل رہا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤں میں آپ لوگوں کو سنتا رہوں رہوں لوگوں کے ساتھ بابا جی میرے لیے دعا کریں آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ہمارے اس ٹیکنیکل اسٹاف میں اس بدری عملے میں بھی مدنی انقلاب آتا گیا آنے والے جب ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو مدنی ماحول میں نہ تھے مگر آج ان میں سے کئی مدنی ماحول کی برکتیں لوٹ رہے ہیں کئیوں کے چہرے پر داڑھی سر پر اباما سج گیا اور بہت ساری بری عادتوں سے انہیں بھی نجات حاصل ہوئی اس سے پہلے میں باہر کا جو میڈیا اس میں کام کیا کرتا تھا یہاں آنے کے بعد داڑھی کا ذہن بنا تو آہستہ آہستہ آہستہ یہ داڑھی انشاءاللہ نیت کر لی باپا نے ترقی دلائی تو مدنی جنل میں آنے کے بعد میں نے داڑھی رکھی اس سے پہلے دوسرے میڈیا میں جاب کرتا تھا وہاں تو بالکل دنیا جیسے ہوتی ہے ان رنگین یعنی کہ پینٹ شرٹ میں اور بس میں سوچتا ہوں اگر میں یہاں نہیں ہوتا تو شاید آج میرے داڑھی نہ ہوتی یہاں کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے بالکل ہی چینج تھے فرینچ تھی شرٹ پہنتے تھے ٹی شرٹ وغیرہ جب انہوں نے کہا کہ وہی مقصد امیر سنت کے داڑھی شریف اور امام کی ترکیب ہو جائے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو بس ایسا کرم ہوا کہ میں اس در پہ اس طریقے سے کام کر سکوں مختلف پروڈکشن ہاؤس تھے ملٹی نیشنل کمپنیز تین تھری ڈی کے حوالے سے وہاں کام کیا کرتے تھے ایک دن مذاکرہ تھا سادہ کرام کا بابا کا سادہ سے کام کر رہے ہیں جو داڑھی کی نیت کروا رہے تھے نا اس دن بس میں نے سوچا کہ دالی صرف رکھ لی چینل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 ایسا محسوس ہوا جیسے چھوٹے سے بچے کو جب ماں اپنی آغوش میں نہیں لیتی تو کیسا مزہ آتا ہے تو وہ مزہ آیا تھا وہ بس وہ مزہ آج تک نہیں بھولا میں ایز اے آڈیو انجینئر کلام وغیرہ ریکارڈ کرنا بیک گراؤنڈ وائس وغیرہ کرنا الحمدللہ باپا کا کرم ہے کہ یہ دار شریف بھی انہی کا فیز ہے اور بڑا روحانی کل سکون ملا مجھے یہاں پہ کام کرنے کے بعد بس یہی ماحول کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ الحمد للہ سنت کو دیکھ کر دل میں ایک محبتی اٹھی اور سجانے کی نیت کر لیا ہم نے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ادھر ایک اسلامی ماحول ہے ایک دینی ماحول ہے نماز کی پابندی کی تاکید کی جاتی ہے جیسے جیسے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں اسلامی ایونٹس اس میں ہمیں انویٹیشن دیے جاتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور ثواب حاصل کریں الحبیب علی اللہ علیہ محمد فیضان مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدنی چینل کہاں سے کہاں تک کا سفر طے کرتا چلا جا رہا ہے اللہ کریم مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے اور یہ نیکیوں بھرا سفر جاری رہے آئیے اب دیکھتے ہیں ہمارے موتقفین کیا کہتے ہیں اللہ اللہ میں ایک طالب علم ہوں اور ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں فائنل سمیسٹر میں ریسرچ کنٹینیو ہے ایک ماہ کے لیے میں ماشاءاللہ اللہ کی نہیں سے یہاں پہ آیا ہوں جی پہلی دفعہ پورے ماہ کا اتکاف کیا پہلی دفعہ بار الدین میں کیا محبت ہے یہاں کی جدید لگ رہی شروع کی وہ باتیں کھینچ کر لے کر آتے ہیں یہاں پہ لوگ میں ایک ماہ کے اعتقاف کے لیے آیا ہوں پہلی بار آیا ہوں اور پہلی بار ہی ماشاءاللہ اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر جانے کو دلی نہیں بول رہا ہے جو چیزیں ہمیں نہیں پتا تھی بلا مبالغہ دعوت اسلامی نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں سمجھایا ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا جس مین مقصد کی وجہ سے ہم آئے تھے علم دین سیکھنے کے لیے وہ بھی بہت اچھا مل رہا ہے اور ابھی بھی بہت دن ہیں انشاءاللہ اور بھی بہت ملے گا نگرانی شیرا جو صبح کا بیان فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد مزے ہلکے سے پہلے وہ بیان ایک ایسا یونیورسل بیان ہے مطلب وہ ہر قسم کے طبقے کے لیے بیان ہوتا ہے اور وہ زندگی کے ہر ہر پہلو کو اپنے احاطے میں لیے ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے نگرانی شورا کا عام جو نا بیان جیسے فجر کی نماز کے بعد ہم اس کا بیان سنتے ہیں تو ہماری تو نیندیں اڑ جاتی ہیں اتنا پیارا بیان کرتے ہیں میں نگرانی شورا کو پرسنلی بہت پسند کرتا ہوں اور ان کا بیان تو دل میں سیدھا اترتا ہے ایسی جھرجھری سی آتی ہے جس ہم میں سمجھتا تعلیم ہے ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے نا یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھائی گئی اسکولوں میں ماحول میں رہنا کس طرح چاہیے معاشرے میں اپنا کردار کس طرح ادا کرنی چاہیے وہ ہمیں اسکولوں میں نہیں یہاں پر مل رہا یہاں آ کر زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو اسلام کے زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ ہے میں بے سک دکاندار ہوں جی تو جب ہی میری دکان کے سامنے کو رکشا والا کھڑا ہوتا تھا نا سچی بات ہے میں اسے پکاتا تھا جیسے میں نے یہ ماشاء بیان سنا کرانے شروع ہوگا عمران بھائی کا تو انشاءاللہ یہ وعدہ کر رہا ہے ان شاء اللہ ایسا نہیں کروں گا میرا یہی ذہن بنا ہے کہ میں کسی سے بھی تھوڑا سا اپنے اندر انا محسوس نہیں کروں گا آج کے بعد میں نے نیت کی ہے یہ کہ اپنے اسلامی بھائیوں سے آدم ادرام سے بات کرنی ہے پہلے آپ پہلے آپ ہم دین سے بہت دور تھے باہر وہاں پر ایسا کوئی سکھانے کا عمل وغیرہ نہیں ہوتا تھا ہم پچھلی بار بھی ایک مسجد میں احتقام میں بیٹھے تھے مگر وہاں پر یہاں پر بہت فرق ہے بہت زمین آسمان کا فرق ہے بہت سارے ایسے سوالات ہمارے جو دل میں تھے وہ یہاں پر بہت سارے کلیئر ہو گئے اور بہت سارے ادھر جو مین چیز ہے نا علم دین وہ یہاں پر پتا چلتا ہے ہر چیز کا پتا چلتا ہے کہ یہاں پر علم دین سکھایا کیسے جاتا ہے ہر پہلے پیرنٹس کے ہاتھ چومتے تھے لیکن گلے نہیں لگائے لیکن یہ میں نے یہ نیت کی کہا جا کر نا جو مجھ سے بڑے بھائی ہے نا سب سے پہلے اس کو گلے لگتا ہوں اور اپنے بابا جان کو بھی گلے لگوں گا نیت یہی کی ہے نگران شورا نے جو داڑھی کے بارے میں بتایا کہ آپ کے ہاتھ نہیں کانپتے ہیں داڑھی کو مڑوانے کے لیے بس اسی جذبے نے ان ہمارے کو یہ نیت دی ہے ان داڑھی ایک مٹھی تک رکھیں گے ان شاء جی بابا کی محبت ایسی زیادہ ہے وقت مدینہ ہو جاؤں بچپن سے میرے اندر صبر بالکل نہیں تھا تو نظر شلا کے صبر پر بیان سنا تو انہوں نے ایسی مثال تھی جس سے یقین مانے میری زندگی میں بالکل سکون آ گیا اس کے بعد میں میرے لیے سنت کا بات اور ہوا اور اللہ آج ہمارے گھر مدنی چینل کی باہر ہے الحمد میں مدنی چینل پر رمضان مبارک کی برکات دیکھ کر ادھر ہی آیا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا الحمد للہ مدنی چینل نے اس وقت مجھے دیکھنا نصیب ہوا المگائی میں ادھر پہنچا ہوں یہ مدنی چینل ہی کی بدولت ادھر پہنچا ہوں جب ہم اپنی پچھلی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کی کیسے ہمیں نماز پڑھنی ہے کیسے وضو کرنا ہے کیسے غسل کرنا ہے جو کچھ سیکھے جو کچھ ابھی تک میں سیکھا ہوں وہ صرف دعوت اسلامی کی وجہ سے سیکھا ہوں اگر دعوت اسلامی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا نیت کرتا ہوں ان ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں شرکت کروں گا اور داڑی شریف کی بھی میں نیت کرتا ہوں پہلے میں سوتا تھا تو گڈ نائٹ کہتا تھا اب میں سوتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں اللہ عما بسمی کا امتو احیا پڑوسیوں کا حقوق یہاں کے پتا چلا کہ 40 گھر پیچھے 40 گھر برابر میں 40 گھر ادھر برابر میں یہ پڑوس ہے پورا اور ہم تو یہ چیز سمجھتے ہی نہیں ہے یہاں ہمیں ساری چیزوں کا پتا چلا اور پاپا کو کماؤ پوت بیٹا پسند ہے تو میں بھی ان شاء اللہ کما پوت بنوں گا ماشاء باپو ہمارے اگر وہ ہیں تو ہم ہیں ان کی وجہ سے ہی آج ہم جو کچھ سیکھ رہے ان کی وجہ سے ان کی محنتوں سے دعوت اسلامی کو انہوں نے کھڑا کیا اپنی محنت سے کہاں سے لے کر کہاں چلے اور ہم کیا کر رہے ہیں تو نکم میں مرید ہیں بارہ میں کچھ پوچھتے نہیں ہاں بابا آپ کو کما پتر پسند ہے کیسا کماؤ پتر کیا کما کر دے آپ کو اللہ پر جو مطلب خود نیکیاں کرے اور نیکی کی دعوت کی دھویں مچائے بارہ مدنی کام خوب حصہ لے بارہ مدنی کاموں میں مدنی قافلوں میں سفر کرے دوسروں کو سفر کے لیے تیار کرے تو یہ یہ کمائیاں ہیں یہ میرے کماؤ پتر ہیں بعض ہوتے ہیں کہ نہ کماتے ہیں نہ کمانے دیتے یہ بھی ہوتے ہیں سر مدری ماحول ہے ہر طرح آدمی ہوتا ہے اب جیسے خیر خواہ جائیں گے ان کے پاس آئے ہوئے لیکن ان کو بھی لفٹ نہیں کراتے ہوں گے جبھی تو پرچی آئی تھی کہ کا تو صبح کرنا تاو دن کے ساتھ بات کرنا سب مکس ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے سب اللہ کرے میرے کماؤ پتر بن جائیں مدری پتر ان شاء اللہ ہم سب مل کر دعوت اسلامی کے سنو تو بھرے پیغام کو آگے سے آگے, آگے سے آگے آگے سے آگے پہنچاتے رہیں گے بابا آپ کو مدنی چینل کے نو سال پورے ہونے پر مبارک بات آپ کو مبارک بات مدنی چینل پورے ہونے پر تمام آشکار رسول کو مبارکباد پیش کرتا ہوں سلو ارغ الحبیب صلى الله تعالى على محمد خير وبرك خير وبرك.